قوم دین وہ ایسا بکارتے رہیں گے اعتراف اور اقرار انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا ہمارا قانون مقافات انہیں ایسا بنا دے گا جیسے کٹے ہوئے کھیت یا بجے ہوئے شولے کہ جن کی صرف راس باقی رہ جائے یوں خدا کے قانون مقافات خدا کا قانون مقافات ظالموں اور سرکشوں کو آخر العمر تباہ اور برباد کر دیتا ہے لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں میں انہیں تباہ اور برباد کراتا ہے ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم جو جی میں آئے کرو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا سما جالنا کم خلائے فا فل ارب دن بعد زورا پھر ہم نے ملک میں تمہیں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو انہوں نے ظلم کیا تو وہ تباہ تباوت برباد ہو گئے تم ظلم کرو گے تو تم بھی تباہ تباوت برباد ہو جاؤ گے خدا کا قانون مقافات نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ کسی کی رعایت کرتا ہے مسلمان وہ ہے جو اس حقیقت پر یقین رکھے کہ عمل اور اس کے نتیجے میں وقفہ ضرور ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل بد اپنا نتیجہ مرتب نہ کرے ظلم کی کھیتی جلس کر رہتی ہے ہاں اس میں کتنی دیر کیوں نہ لگے وسلام علیکم عویزانحمان آج کا یہ تیسرا در ہمارا ختم ہوا ربنا تقبل منا ان سمی العلیم اس کے بعد ہم چوتھا خطبہ آپ کے سامنے پیش کریں گے شکریہ عزیرہ ایمان اگلے درس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس ٹیپ کو ابھی سے پلٹ لیں تاکہ خطبے کے درمیان آپ کو آ... ٹیپ پلٹنا نہ پڑے اور اس میں درمیان میں انٹرپشن آپ کے آ جائے ہم چوتھا خطبہ اس ٹیپ کی دوسری سائڈ سے شروع میں ہی آغاز اٹھا کریں عزیزہ ایمان آج اس سلسلے کی چوتھی کی کڑی شروع ہوتی ہے اور اس کا ہے افراد اور امت اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تم خیر امت اخرجت اخر <تصفح> یعنی تم بہترین قوم ہو جسے تمام نو انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے سابقہ درخت میں یہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ خدا کے قانون مقاص کے مطابق ہر کام خوابوں دل میں گزرنے والا ارادہ ہی کیوں نہ ہو اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے اس میں وقت کو ضرور لگتا ہے جس طرح ایک بیج کو فصل بننے کے لیے وقت لگتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بیج بویا جائے اور اس سے درخت بن کر پھل پیدا نہ ہو یا بیج تو ہو کیکر کا لیکن اس پیڑ میں آم لگ جائے لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ بیج درخت کس طرح بنتا ہے بیج کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے پھر اس میں پانی دیا جاتا ہے اوپر سے سورج کی گرمی پہنچتی ہے اس سے اس بیج میں سے کوپن نکلتی ہے وہ ہوا سے غذا حاصل کرتی ہے اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے لہذا بیج کے درخت بننے کے لیے اس کے ساتھ مٹی پانی حرارت روشنی ہوا کا ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ ایسا کریں اعلی قسم کا بیج لیں اور اسے برامدے کے ایک کونے میں رکھ دیں اس کے پاس ہی ایک طرف صاف ستھری مٹی کا ڈھیر لگا دیں ایک طرف پانی کی بالٹی بھر کر رکھ دیں سورج کی دھوپ سے روشنی اور حرارت اس بیج کو خود خود ملتی جائے گی ہوا بھی برامدے میں موجود ہے اس طرح وہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی جن سے درخت بنتا ہے لیکن آپ سوچئے اگر یہ چیزیں سو برس تک بھی اس طرح پڑی رہیں تو ان سے درخت تو ایک طرف ایک پتی بھی بن سکے گی کبھی نہیں یہ کیوں اس لیے کہ جب تک یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ جائیں بیج میں سے کونپل کبھی نہیں پھوٹ سکتی بیج بیج سے درخت بننے اور درخت میں پھل آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور تعاون بھی اس قسم کا کہ یہ سب اپنی اپنی الگ ہستی کو ایک دوسرے کے اندر جنم کر کے ایک نئی شکل اختیار کر لیں آم کہ جس کی رنگت خوشبو اور ذائقہ اس قدر دل فریب اور روح افزا ہوتا ہے مٹی پانی حرارت روشنی اور ہوا ہی کے مجموعے کا نام ہوتا ہے وہ انہیں اجزاء سے بنتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ نہ تو اس کے اندر کہیں یہ چیزیں اپنی اپنی شکل میں الگ الگ موجود ہوتی ہیں اور نہ ہی ان میں سے کسی شہر میں عام کی رنگل خوشبو اور شیرینی ہوتی ہے اس سے ظاہر ہے کہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ جب تک مختلف چیزیں باہمی تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کے اندر جذب نہ ہو جائیں کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوتی اور جب یہ ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جائے تو اس طرح جو نئی چیز بنتی ہے وہ ان تمام چیزوں سے نہایت عرصہ اور اعلی ہوتی ہے جن سے مل کر یہ نئی چیز بنتی ہے آپ غور کیجئے اس مٹی اور پانی کی قیمت اور حیثیت کیا تھی جن کے مل جانے سے آم بنا ہے لیکن آم بن کر ان کی قیمت اور حیثیت کیا سے کیا ہو گئی جس طرح پانی مٹی ہوا حرارت کے الگ الگ رہنے سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا اسی طرح اگر کسی جگہ کے انسان بھی الگ الگ رہیں تو ان سے کوئی فائدہ بخش کام سرجام نہیں پاتا لیکن جب یہی افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو یہ دنیا میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے جب افراد آپس میں مل جائیں تو ان سے قوم بن جاتی ہے قرآن کریم میں اس کے لیے امت کا لفظ آیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیج مٹی پانی وغیرہ الگ لگ تو رہیںاہ وہ ایک ہی بڑا ممدے کے اندر کیوں نہ ہوں ان سے پودا نہیں بنتا پودا بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے تعاون کریں بلکہ ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جائے عربی زبان میں اس طرح گل مل جانے کو الفت کہتے ہیں اس طرح اگر کسی ملک کے افراد ایک دوسرے سے الگ لگ رہے اور ہر ایک اپنے اپنے فائدے کے پیچھے لگا رہے تو انہیں قوم یا امت نہیں کہا جا سکتا یہ اس وقت امت بنتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور گل مل کر رہیں یعنی ان میں الفت پیدا ہو جائے چنانچہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے متعلق ہے کہ وز کرو نعمت اللہ علیہ کم انس کم تم آدان ف اللہ کوم فاصبہ اخوانا تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ ایک وقت وہ تھا جب تم الگ الگ تھے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگ گئے اس طرح تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے وکن تم الا شفا حفرنار مِنَ منہا تم تباہی اور بربادی کے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا کزارے کا یوبیہ اللہ القم آیا اس طرح اللہ اپنے قوانین کو تمہارے فائدے کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ زندگی اور کامیابی کا سیدھا راستہ تمہارے سامنے آ جائے دوسری جگہ ہے وہ قزالے کا جالنا کم وسط اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت قوم بنا دیا اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قرآن مجید کی روح سے افراد اس وقت قوم بنتے ہیں جب ان کے دل ایک دوسرے میں گھل جائیں جب ان کے مفاد ایک دوسرے کے مفاد میں جذب ہو جائے اگر ایسی صورت پیدا نہ ہو تو محض ایک جگہ ایک مقام پر اکٹھے رہنے سے امت نہیں بن سکتی قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تحصب ہوم جمیم و خلوب ہوں تو سمجھتا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے الگ ہیں باسو ہوں ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں سخت لڑائی ہوتی رہتی ہے زالے کا بے لا یا یہ اس لیے کہ یہ لوگ حق و فکر سے کام نہیں لیتے آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید نے افراد کے قوم بننے کے لیے کیا کیا شرائط عائد کی ہیں یہ کہ ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں ان کے مفاد ایک دوسرے کے مفاد میں جذب ہوں ان کا آپس میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر یوں ہی آپے سے باہر نہ ہو جایا کریں بلکہ ہر معاملہ میں ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا کریں اس طرح جب مختلف افراد ایک قوم بن جاتے ہیں تو تمام افراد کی عزت اور پوزیشن ایک جیسی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھولوں کے پودوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے کھاد ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے اس سے پرے پرے رہنا چاہتا ہے لیکن وہی کھاد جب اپنے آپ کو مٹی اور پانی میں جم کر دیتی ہے تو پھول بن جاتی ہے جسے ہر شخص سینے سے لگائے اور سر پر چڑھائے رکھتا ہے کھاد کو اس قدر حسین خوشبودار ساد عزت کس چیز نے بنا دیا اس چیز نے کہ اس نے الگ رہنے کے بجائے اپنے آپ کو دوسرے اجزاء کے اندر جذب کر دیا اسی طرح امت کے اندر ڈلو ہو جانے سے ہر فرد کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ مٹھائی آج کل جب میں یہ رس ریکارڈ کر رہا ہوں بیس روپے سیر بکتی ہے پٹائی میں کیا کیا ہوتا ہے میدہ جس کی قیمت شاید دو تین روپے سیر ہو شکر یعنی کھانڈ جس کا نرخ شاید تین چار روپے سیر ہو اگر میدہ الگ رہے اور شکر الگ رہے تو ان کی قیمت وہی دو تین روپے اور پانچ چھ روپے فی شیر سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہ ہوگی لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو دیگر اجزا کے ساتھ ملا دیا تو ان کی قیمت بھی بیس روپے سے ہی سیر ہو گئی اسی طرح جب افراد اپنے آپ کو امت میں جذب کر دیتے ہیں تو سب افراد کی قیمت ایک جیسی ہو جاتی ہے اس میں بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں رہتا جو قیمت قوم کے سب سے بڑے فرد کی ہوتی ہے وہی قیمت قوم کے سب سے چھوٹے فرد کی ہوتی ہے ان میں تقسیم کار کا فرق ضرور ہوتا ہے کسی کے ذمہ کوئی کام اور کسی کے ذمہ کوئی کام لیکن تقسیم کار سے افراد کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا عزت سب کی برابر ہوتی ہے آپ گھڑی کو دیکھیے اس میں مختلف پرزے ہوتے ہیں اور ہر ایک پرزے کے ذمہ الگ, الگ الگ کام ہوتے ہیں اس میں سو روپے کا ہیرے کا ریزہ بھی ہوتا ہے اور دو پیسے کا پیچ بھی الگ الگ دیکھیے تو ہیرے کے مقابلے میں پیچ کی کوئی قیمت اہمیت نہیں ہوتی لیکن گھڑی کے اندر پیچ کی اہمیت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ اگر ذرا ڈھیلا ہو جائے اور اپنا کام چھوڑ دے تو ساری گڑی بیکار ہو جاتی ہے اور بڑے سے بڑے پرزے کی اہمیت بھی کچھ نہیں رہتی جب مختلف افراد باہمی جل سے امت بنتے ہیں تو جو شخص چھوٹے سے چھوٹا کام کرے اس کی اہمیت بھی باقی پرزوں کے برابر ہو جاتی ہے یہ ہندوؤں کا مذہب ہے جس میں برہمن کی عزت اور اہمیت الگ ہوتی ہے اور کشتری کی الگ ویش کی الگ ہوتی ہے اور شودر کی الگ اسلام اس قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتا وہ تمام افراد کو ایک امت قرار دیتا ہے جتنی اس امت کی قدر و قیمت ہوتی ہے اتنی ہر فرد کی قدر و قیمت ہوتی ہے ان افراد کے دلی تعاون سے امت کا نظام قائم رہتا ہے عزیزان مان اس میں جیسا میں نے کہا ہے مختلف کام مختلف لوگوں کے سپر ہوتے ہیں اس میں بظاہر اونچ نیچ نظر آتی ہے لیکن یہ اونچ نیچ کیسی ہے اگر آپ کے پاس سو سو کے سو نوٹ ہوں اور اس نے آپ نے اسے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک گٹھی بنا رکھا اس کو تو اوپر کا نوٹ سب سے جو اونچا پہلے درجے پہ ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ میں سب سے پہلے درجے کے اوپر ہوں اس لیے میری قیمت سو روپئے سے زیادہ ہے جو سو روپیہ قیمت سب سے پہلے نوٹ کے اور سب سے اونچے نوٹ کی ہے وہی قیمت سب سے نیچے نوٹ کی بھی ہے ان افراد کی قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا ہاں تقسیم کار کے اعتبار سے وہ کسی مقام کی اوپر کیوں نہ کھڑے کر دیے جائیں جیسا کہ میں نے کہا ہے ان افراد کے دلی تعاون سے امت کا نظام قائم رہتا ہے اور جیسا کہ پچھلے خطبے میں بتایا گیا تھا خدا کا قانون مقافات عمل اسی نظام کے ذریعے اپنے نتائج سامنے لاتا ہے یہی نظام ہے جو ظالموں کی کلائیاں مروڑ کر عدل اور انصاف کی فضا قائم کرتا ہے ہمارے ہاں اگر ان ظالموں کے حوصلے درات ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے کہ ہم ایک امت ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہتے افراد کی حیثیت سے رہتے ہیں یاد رکھیے قرآن مجید نے ہمیں ایک امت بنایا ہے افراد کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا مسلمان کا شیوا نہیں مسلمان اس وقت مسلمان مانتا ہے جب وہ امت کی مشینری کا فضدہ بن کر رہتا ہے جو ہی وہ اس مشینری سے الگ ہوا اسلام کا قلادہ اس کی گردن سے اتر گیا آئندہ خطبات میں یہ بتایا جائے گا کہ قوم قرآن مجید کی روح سے مختلف افراد ایک امت کس طرح بنتے ہیں اور اس امت کا فریضہ زندگی کیا ہوتا ہے والسلام علیکم برادران آزی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچواں خطبہ ہے اور اس سلسلہ کی پانچویں کڑی اور آج کے خطبہ یا درس کا عنوان ہے افراد قوم کس طرح بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا یو اللہ آمنوا بو وصابروا ورابطوا رو و رابے تب تک اللہ کم تن سور عال عمران کی آیت 199 ارشاد خدا بندی ہے کہ اے افراد جماعت مومنین تم خود بھی ثابت قدم رہو اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو اور اس طرح سب مل کر قوانین خداوندی بندی کی نگہداشت کرو تقوا شعار بنو تاکہ تم کامیاب زندگی بسر کر سکو سات دو خطبہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلامی زندگی یہ ہے کہ تمام افراد باہمی مل کر امت بن جائیں اسلامی زندگی امت یا قرآن یا قوم بن کر رہنے کی زندگی ہے الگ الگ رہنے اور اپنے اپنے مفاد کے پیچھے دوڑنے کی زندگی مسلمان کی زندگی نہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مختلف افراد ایک قوم کس طرح بنتے ہیں الگ الگ مسلمان ایک امت کے دھاگے میں کس طرح پروئے جاتے ہیں آج ہم اس اہم حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ نے کبھی فٹ بال کا میچ دیکھا ہوگا ضرور دیکھا ہوگا اس میں ایک طرف گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں یہ سب کھلاڑی میدان کے آدھے حصے میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کوئی پیچھے کوئی آگے کوئی درمیان میں کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی سب سے آخیر ایک جگہ اکیلا کڑا دکھائی دیتا ہے وہ اس طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایک کو دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اتنے میں سیٹی بجتی ہے اور بال میدان میں آ جاتا ہے یہ بکھرے ہوئے کھلاڑی بڑی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں میدان میں عجیب ہلچل مل جاتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا تفری کا عالم ہے لیکن اس افرا تفری اور ہلچل میں ایک چیز عجیب دکھائی دیتی ہے اور وہ یہ کہ ان میں سے جس کے قریب بھی بال آ جاتا ہے وہ اسے ایک خاص سمت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس ایک ٹیم میں سے ایک کھلاڑی بال کو مشرق کی طرف لے جائے اور دوسرے کی باری آئے تو وہ اسے مغرب کی طرف لے جائے جس سمت کو یہ سب کھلاڑی بال کو لے جانا چاہتے ہیں اسے انگریزی زبان میں گول کہتے ہیں گول کے معنی نسب ہے منزل مقصود وہ نقطہ جس پر سب کی نگاہ ہو وہ چیز جسے سب مل کر حاصل کرنا چاہیں کھلاڑی گیارہ ہوتے ہیں لیکن ان سب کے سامنے گول ایک ہی ہوتا ہے جن کھلاڑیوں کے سامنے ایک مشترکہ گول ہو انہیں انگریزی زبان میں ٹیم کہتے ہیں اسی طرح جب کسی جگہ کے رہنے والے انسانوں کے سامنے ایک مشترکہ نسب و ہو تو انہیں قوم یا امت کہا جاتا ہے لہذا افراد اس صورت میں قوم بن سکتے ہیں جب ان سب کے سامنے ایک گول ہو ایک نسب العین یا ایک منزل مقصود ہو اگر کسی ملک کے باشندوں کے سامنے ایک نسب العین نہ ہو تو وہ قوم نہیں بن سکتے یا مختلف لوگوں کے سامنے مختلف نسب العین ہوں تو وہ بھی ایک قوم نہیں بن سکتے دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنے والے اپنے سامنے مختلف نسب العین رکھتے ہیں اور اس طرح ایک ملک کے باشندے ایک قوم بن جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کا نسب العین خود ان کے خدا نے مقرر کیا ہے اس نے ان سے کہا ہے کہ وات سے منہ بے حبن اللہ جمیم ولا تفر رقو تم سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو یہی تم سب کا نصب العین ہے اس نصب العین کی وحدت سے تم ایک امت بنتے ہو اس لیے تم الگ الگ نصب العین سامنے رکھ کر مختلف گروہ نہ مان جاؤ یہ اللہ کی رسی جس سے مسلمان ایک امت بنتے ہیں اس کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے یہی وہ گول ہے جس کی طرف ہر مسلمان کا رخ ہونا چاہیے یہی وہ منزل مقصود ہے جس کی طرف ان سب کا قدم اٹھنا چاہیے اسی وحدت نسب کا نام توحید ہے کھیل کے میدان میں جن گیارہ کھلاڑیوں کا گول ایک ہوتا ہے انہیں ایک ٹیم کہا جاتا ہے ان کے مقابلے میں دوسرے کھلاڑیوں کا گول ان سے مختلف یا دوسری سمت کو ہوتا ہے وہ دوسری ٹیم کہہ کہلاتے ہیں آپ نے غور کیا کہ ایک ہی میدان کے کھلاڑی دو گروہ کس طرح بن گئے محض گول کے الگ الگ ہونے سے موجودہ زمانے کی اس طرح میں قوم کے نصب العین یا گول کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آئیڈیالوجی کی وحدت کی بنا پر امت بنتے ہیں ان سب کی آئیڈیالوجی ایک ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے اسی کا نام توحید ہے اگر ان کی آئیڈیالوجی مختلف ہو جائے تو اسے شرک کہیں گے اسی لیے اللہ تعالی نے ان سے کہا ہے کہ ولاۃونشرقین میں زین فرقین ہوں وقان شی عن کلو عزم بمالدم فرح اے مسلمانوں دیکھنا تم کہیں مومن ہونے کے بعد پھر مشرک نہ بن جانا یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور خود بھی ایک گروہ بن بیٹھے پھر ان میں سے ہر ایک فرقے کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنے طریقے کو حق سمجھ کر اس میں مگن ہو گیا آپ نے غور کیا کہ قرآن نے کس طرح نسب العین کی وحدت کو توحید اور نسب العین کے اختلاف کو شرک قرار دیا ہے یہ اس لیے کہ مسلمان ایک امت بنتے ہی نسب العین کی وحدت مسلمان ایک امت بنتے ہی نسب العین کی وحدت سے ہیں جب مختلف گروہوں کے سامنے نسب العین مختلف ہو گئے تو ایک دوسرے سے الگ ہوگا یہ امت نہ رہے یہ ایک امت نہ رہے ان کی وحدت ٹوٹ گئی ان میں توحید کی جگہ شرک آ گیا مسلمانوں کا نصب الین قرآن کریم ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی خلافی بات نہیں اسی لیے مسلمان ایک امت بنتے ہیں یہی ہماری آئیڈیالوجی ہے اسی کی خاطر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا آپ ہاں کہیں گے کہ اس کے لیے پاکستان حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی قرآن کریم ہمارے پاس اس وقت بھی موجود تھا جب ہم متحدہ ہندوستان میں رہتے تھے یہ ٹھیک ہے لیکن اس وقت ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتے تھے قرآن کریم زندگی کا ضابطہ ہے یہ قانون کی کتاب ہے اور جیسا کہ پہلے درس میں بتایا گیا تھا اس میں خدا نے مستقل اقدار یا نہ بدلنے والے اصول دیے ہیں تاکہ ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں لیکن ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہیں ہو سکتی جب تک اپنی حکومت نہ ہو ہم نے اسی مقصد کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اپنی مملکت میں قرآن کریم کی مستقل اقدار کو قانون بنا کر نافذ کر سکیں اور اس طرح اپنی زندگی کو اس کے قالب میں ڈھال سکیں قرآن کریم نے مومن اور کافر میں فرق یہ بتایا ہے کہ مومن وہ ہیں جو قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے وہ کافر ہیں و من لم یا حکم اللَّهُ ماں هُمُ اللہ فعلائے کا حمل کافرون سورہ معدہ کی آیت چوالیس یعنی جو خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں مومن کے معنی ہے ماننے والا اور کافر کے معنی ہے نہ ماننے والا انکار کرنے والا یعنی جو لوگ قرآن کریم کو بطور نصب العین یا آئیڈیالوجی کے مانتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق مملکت قائم کرتے ہیں وہ مومن ہیں جو لوگ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا نصب و یا آئیڈیالوجی نہیں مانتے اور اس کے مطابق مملکت قائم نہیں کرتے وہ مومن نہیں کافر ہے ان تصریحات کے بعد سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ افراد اس وقت تک قوم نہیں بنتے جب تک ان کے سامنے ایک گول ایک نصب العین یا ایک آئیڈیالوجی نہ ہو جو لوگ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا نصب العین مانتے ہیں انہیں مسلمان کہتے ہیں اور وہ اس نصب العین کی وحدت سے ایک قوم یا امت بنتے ہیں قرآن کریم کو زندگی کا نصب العین رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق حکومت قائم کی جائے ہم نے اسی مقصد کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا اور اسی کے لیے اسے حاصل کیا تھا لیکن پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہم بالکل بھوک گئے کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے ہمارا نصب العین کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو اپنا نصب الین ہی یاد نہ رہے تو وہ افراد کی حیثیت سے زندگی تو وہ افراد کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں ایک قوم کبھی نہیں بنتے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ہم پاکستان بننے کے بعد ایک قوم بنے ہی نہیں ہم میں اجتماعی زندگی آئی ہی نہیں ہم ایک ٹیم کی حیثیت سے میدان عمل میں اترے ہی نہیں ہم میں سے کسی کھلاڑی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا گول کون سا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ایک کھلاڑی کی کک ایک طرف کو لگتی ہے اور دوسرے کی دوسری طرف کو یہ وجہ ہے کہ ہم زندگی کے میدان میں کوئی بازی نہیں جیت سکے لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا پاکستان کی سرزمین ہمارے پاس ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بالکل محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہماری آئیڈیالوجی یعنی قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور وہ بھی بالکل محفوظ شکل میں موجود ہے ضرورت صرف اس کی ہے کہ ہم اسے اپنی حکومت کا نصب العین بنا لیں اور اس سے ہم ایک امت بھی بن جائیں گے اور صحیح اسلامی زندگی بھی بسر کر سکیں گے آج کا ضر انہی الفاظ پر ختم ہوتا ہے عزیزاء من ربنا تقبل منا ان خان تصمیر علیم کل ہم اس کڑی کی اس, اس درس کی آخری کڑی یعنی چھٹا خطبہ پیش کریں گے وہ علیکم برادران عزیز حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز علیہ من آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کا عنوان ہے حکومت تمام امت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کم تم خیرا امت ان سے تامرون بالمعروف معروف ہے وطن المنکر کرے و تومنون باللہ سورہ آل عمران کی آیت ایک سو نو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے اچھی امت ہو جسے نو انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو پچھلے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ افراد اس وقت قوم بنتے ہیں جب ان سب کے سامنے ایک نصب الدین ہو اسے کھیل کی مثال سے سمجھایا گیا تھا جس میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں اور ان سب کے سامنے ایک گول ہوتا ہے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کھلاڑوں میں سے کوئی دائیں کی طرف ہوتا ہے کوئی بائیں کی طرف کوئی آگے کوئی پیچھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ان کھلاڑیوں کی اپنی اپنی مرضی پر معکوف ہوتا ہے کہ جس کا جہاں جی چاہے کھڑا ہو جائے اور جو کچھ جی میں آئے کرنے لگ جائے ظاہر ہے کہ اس طرح بڑی اڑباؤں مت جائے گی کھیل کے میدان میں عجیب بے ہنگم قسم کی افراتفری پھیل جائے گی ایک ہی ٹیم کے کھلاڑیوں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے جہاں ایک खड़ा کھڑا ہے وہاں دوسرا खड़ा کڑا ہونا چاہے وہ اپنی جگہ چاہے وہ اپنی جگہ چھوڑنا ہی نہ چاہے یہ اس کی جگہ لینا چاہے دونوں میں دھیام شروع ہو جائے بجائے اس کے کہ یہ دوسری ٹیم کا مقابلہ کریں خود آپس میں ہی ایسی صورت سے بچنے کے لیے یہ کھلاڑی اپنے میں سے سب سے اچھے کھلاڑی کو اپنا کپتان چن لیتے ہیں اور یہ عہد کر لیتے ہیں کہ وہ سب اس کپتان کی بات مانے گے اس بات, کا فیصلہ کہ اس بات کا فیصلہ کپتان کرتا ہے کہ کون کھلاڑی کس جگہ کھڑا ہو کس کے ذمہ کس قسم کا کام لگایا جائے یہ ان سب کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے یہی ان کے جھگڑوں کے فیصلے کرتا ہے اس طرح یہ کھلاڑی ایک ٹیم بنتے ہیں جو صورت کھلاڑیوں کی ہے وہی ایک قوم یا امت کی ہے امت کے افراد کبھی امت کی شکل میں نہیں رہ سکتے اگر ان کا کوئی کپتان نہ ہو امت کے افراد اپنے, سے اپنے میں سے بہترین فرد کو چن کر اپنا بڑا مان لیتے ہیں اور سب اس کی ہدایات کے مطابق چلتے ہیں اس سے ان میں باہمی نظم اور دبد قائم رہتا ہے اس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے اہل بنتے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں قوم کے اس بڑے فرد کو آج کل کی اصطلاح میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہتے ہیں یعنی مملکت کا سربراہ ہماری اصطلاح میں اسے خلیفت المسلمین یا امیر المومنین کہا جاتا تھا سوال اصطلاح کا نہیں حقیقت کا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ وہ امت کا بہترین فرد امت کا چنا ہوا امت کی ٹیم کا, ٹیم کا کپتان ہوتا ہے ٹیم اور اس کے کمتان یا قوم اور مملکت کے سربراہ کا معاملہ عجیب ہوتا ہے ٹیم کا کپتان ٹیم سے باہر کھڑا ہو کر حکم نہیں چلاتا وہ گیارہ کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی ہوتا ہے وہ انہی کی طرح ٹیم کے اندر ٹیم کے ساتھ مل کر کھیلتا ہے وہ جب ڈیوٹیاں تقسیم کرتا ہے تو اپنے ذمے بھی ایک ڈیوٹی لیتا ہے وہ اس ڈیوٹی کو ایک عام کھلاڑی کی طرح سر انجام دیتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ساری ٹیم کو مناسب ہدایات بھی دیتا رہتا ہے اس اعتبار سے دیکھیے تو ٹیم کے کپتان کو دوہرے فرائض سر انجام دینے پڑتے ہیں یہی حالت امت کے سربراہ کی ہے وہ امت کا ایک فرد یا یوں سمجھیے کہ امتملک پاک پاکستان کا ایک عام شہری ہوتا ہے اس کے ذمے وہ تمام فرائض ہوتے ہیں جو دوسرے شہریوں کے ذمے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ذمے یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کی سربراہی کرے انہیں مناسب ہدایات دے اور اس کا اطمینان کرے کہ ہر فرد اپنا اپنا فریضہ صحیح طور پر سر انجام دے رہا ہے اس لیے اسے باقیوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے لیکن کمتان مقرر کر لینے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ باقی کھلاڑی اطمینان سے بیٹھ جائیں اور سمجھ کے سارا کام کپتان خود ہی کرے گا وہی گول کرے گا اور وہی اکیلا مقابل کی ٹیم کو شکست دے دے گا بالکل نہیں جب تک ٹیم کا ہر کھلاڑی اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے گا ٹیم کبھی جیت نہیں سکے گی اور کوئی کھلاڑی اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتا جب تک وہ کپتان کی ہدایات کی شدایت نہ کرے لہذا ٹیم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے بہترین فرد کو اپنا کپتان چنے کپتان کا یہ کام یہ ہے کہ وہ ٹیم کو بہترین ہدایات دے اور اس ٹیم کے ہر کھلاڑی کا کام یہ ہے کہ وہ کپتان کی ہدایات کے مطابق اپنا فریضہ سر انجام دے دینے میں پوری پوری کوشش کرے جو ٹیم اس طرح کرے گی وہ کامیاب ہو جائے گی پھر یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ ٹیم کی جیت کپتان کی جیت اور ٹیم کی ہار کپتان کی ہار نہیں کراتی جیتتی بھی ٹیم ہے اور ہارتی بھی ٹیم ہے یہی حالت قوم کی ہے اگر کوئی قوم اپنا سربراہ اچھا نہیں چنتی اگر وہ سربراہ سی ہدایات نہیں دیتا اگر قوم کے افراد اپنے سربراہ کی ہدایات کی ہدا, ہدایات کی اطاعت نہیں کرتے تو زندگی کے میدان میں اس قوم کو مخالف اقوام کے مقابلے میں شکست ہو جاتی ہے یہ شکست ساری قوم کی ہوتی ہے جس طرح جیت ساری قوم کی جیت ہوتی ہے پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ قوم کا سربراہ جو فیصلے کرتا ہے وہ اس کے ذاتی فیصلے نہیں ہوتے بلکہ ساری قوم پر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ساری قوم کے فیصلے ہوتے ہیں قوم کا سربراہ جو معاہدات دوسری اقوام سے کرتا ہے وہ بھی اس کے ذاتی معاہدات نہیں ہوتے ان کی ذمہ داری پوری قوم پر عائد ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ امت مسلم کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ امر و ہوں شورا ان کی حکومت باہمی مشورہ سے ہوتی ہے اور اسی لیے جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے جو شروع میں تلاوت کی گئی ہے قرآن کریم نے امر بل معروف اور نہیں انل منکر یعنی بھلائیوں کے حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا فریضہ ساری امت کا قرار دیا ہے صرف امت کے سربراہ کا فریضہ قرار نہیں دیا گوا ایک اسلامی حکومت کی طرف سے جس قدر احکامات نافذ ہوتے ہیں وہ ساری امت کی طرف سے نافذ شدہ احکام سمجھے جاتے ہیں وہ حکومت ساری امت کی ہوتی ہے کسی خاص گروہ یا خاص فرد کی حکومت نہیں ہوتی اس زمن میں ایک اہم بات اور بھی قابل گور ہے کیا ٹیم کے کپتان کو اس کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس قسم کا حکم جی میں آئے دے دے یا اس پر بھی کوئی پابندی عائد ہوتی ہے اس بات کے سمجھنے کے لیے آپ فٹ بال کے کھیل کو پھر سے سامنے لائیے اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بال کو ہاتھ نہ لگنے پر اگر کسی کھلاڑی کا بال کو ہاتھ لگ گیا تو وہ مجرم سمجھا جائے گا ٹیم کے کپتان کو اس کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کھلاڑی سے یہ کہہ دے کہ تم بال کو ہاتھ سے بھی چھو سکتے ہو وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان کے اختیارات ان قاعدوں کے ماتحت ہوتے ہیں جو کھیل کے لیے بطور اصول اختیار کیے جاتے ہیں جیسا کہ پہلے خطبے میں بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی مستقل اقدار یا اصول دیے ہیں جن میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا اسلامی مملکت ان مستقل اقدار یا نہ بدلنے والے اصولوں کو عملاً نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لیے اسلامی مملکت کے سربراہ کو اس کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ ان اصولوں میں کسی قسم کا رد و بدل کر سکے یا ان کے خلاف کوئی حکم نافذ کر سکے لام و بدے خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اس لیے حکومت کا سربراہ یا کوئی اور نہ تو ان مستقل اصولوں میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی حکم دے سکتا ہے یہ زندگی کے میدان کے اٹل قانون ہیں ان کی پابندی ہر حال میں ضروری ہوتی ہے ایک بات اور بھی قابل غور ہے جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے فٹ بال کے کھیل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بال کو کسی کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اس قائدے سے کوئی مستثنا نہیں ہوتا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کھلاڑیوں کو تو اس کی اجازت نہ ہو کہ وہ بال کو ہاتھ ل... بال کو ہاتھ لگا سکے لیکن کپتان کا جی چاہے تو بال کو پاؤں سے کک لگا دے اور جی چاہے تو ہاتھ سے پکڑ لے بالکل نہیں فائدے کی پابندی ہر ایک کو یکساں طور پر کرنی ہوتی ہے یہی صورت اسلامی حکومت کی ہے اس میں خدا کے مقرر کردہ اصول ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں مملکت کی بڑی سے بڑی ہستی بھی ان اصولوں سے بالا نہیں ہوتی اور تو اور خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی کہلوا دیا گیا کہ انا اول المسلمین میں ان, میں ان میں سب سے پہلا ہوں جو قرآن خدا جو قوانین خداوندی کے سامنے سرے تسلیم ختم کرنے والے ہیں اس سے یہ بھی ظاہر ہے اسلامی مملکت میں مملکت کے سربراہ کو باقی افراد امت کے مقابلے میں کوئی خصوصیت یا رعایت حاصل نہیں ہوتی وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اصولوں میں رد دو بدل نہیں کر سکتا وہ ان کے خلاف کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا اسے سب سے پہلے ان قوانین کی اطاعت کرنی ہوتی ہے وہ اگر ان کی خلاف ورزی کرے تو اس سے بھی اسی قسم کا مواخذہ ہوگا جس قسم کا بواخذہ قوم کے ایک عام فرض سے ہوگا اور اسے بھی اسی قسم کی سزا ملے گی چنانچہ خود حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ قل انقاف و ان اشید و ربی عذاب جو من عظیم ان سے کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن یعنی مقافات عمل کے وقت سے ڈرتا ہوں ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ اسلامی مملکت میں افراد امت اپنے میں سے بہترین فرد کو اپنا سربراہ چن لیتے ہیں وہ سربراہ مملکت کے تمام اختلافی معاملات طے کرتا ہے افراد امت پر اس کے فیصلوں کی پابندی ضروری ہوتی ہے لیکن وہ اپنے فیصلوں میں ڈکٹیٹر نہیں ہوتا اسے ان اصولوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے قرآن کریم میں دیے گئے ہیں اس بارے میں اس میں اور عام فرد امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اس اعتبار سے دیکھیے تو اسلامی مملک کسی فرد یا کسی گروہ کی حکومت نہیں ہوتی وہ ساری کی ساری قوم یا امت کی حکومت ہوتی ہے اور اس میں تمام فیصلے احکام اور قوانین خدا کے مقرر کردہ اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے مرتب ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا اس طرز حکومت کا اثر دنیا کے دوسرے انسانوں پر کیا پڑتا ہے اور یہ حکومت باقی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے اچھی کیوں ہوتی ہے اس کی بابت میں گزشتہ تیس سال سے بتاتا چلا آ رہا ہوں اور میرے لٹریچر میں اس کی بڑی ہی تفصیل آپ کو ملے گی یہاں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے مستقل اقدار یا اصول یا حدود یا فائدے دیے ہیں اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دیکھے کہ ان اصولوں پر ان اقدار پر عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے وہ اصول اور اقدار تو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے لیکن ان پر عمل کرنے کے طور طریقے جنہیں آپ جزوی قوانین کہہ لیجئے بائی لاس کہہ لیجئے رولز اور ریگولیشنز کہہ لیجئے قواعد و ضوابط کہہ لیجئے وہ ہر زمانے میں ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق بدلتے رہیں گے وہ اصول اپنی جگہ مستقل غیر متبدل رہیں گے اس طرح کاماننس اینڈ چینج یعنی تغیر اور غیر متبدل کے امتزاج سے اسلام کا یہ نظام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام نو انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے نافذ العمل رہ سکتا ہے اور ممکن العمل بھی ہے یہ ہے اسلامی حکومت کی خصوصیت کبڑا اور اس کا پہلا سب سے بڑا فریضہ ہے جہاں سے قرآن کریم کی پدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین خدا بھی اس لیے مستحق حمد و ستائش ہے کہ وہ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے سو اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ جو ہے افراد مملکت کی ربوبیت ہے اور ربوبیت کہتے ہیں سامان نشو و نما اور سامان پرورش بہم پہنچانا اگر وہ اس فریضے کو سر انجام دیتی ہے تو الحمد کے مطابق وہ مستحق حمد و ستائش ہو جاتی ہے اگر وہ اس فریضے کی سر انجام دہی نہیں کرتی تو پھر حمدیت اس کے حصے میں نہیں آتی یہ سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے یا یہ کہ یہ کہ بنیادی مقصد ہے اسلامی حکومت کے قائم ہونے کا اور اس کے بعد باقی اقدار اور باقی اصول جو ہیں ان کو بھی وہ اسی طرح اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عمل میں لاتی چلی جاتی ہے عزیز علمان یہ اس سلسلے کی آخری کڑی تھی مجھے امید ہے کہ یہ میں نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ آپ کو اس کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر موقع بہم پہنچایا تو پھر کچھ اس قسم کی اور کڑیاں بھی شروع کی جا سکتی ہیں البتہ اس کے پہلے میرے لٹریچر کے اندر اتنی تفاصل ان چیزوں کی دی ہوئی ہے اگر آپ کو فرصت ملے موقع ملے تو آپ انہیں بھی ایک دیکھ نظر دیکھ لیں اس سے اسلام کا بالکل صحیح نقشہ سامنے آ جاتا ہے وہ سلام و علیہ کمبر دران عزیز ربنا تقب المنا ان کا انتع العالم